کا کا یا نور اللہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روزِ شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کا ارشاد نور بار ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و بارک و وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو آج مدنی چینل پر جاری سلسلے آخر موت ہے کہ آخری سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہے یاد رکھ ہر آل آخر موت ہے بن تو مت انجا آپ پھر مانتے ہیں مرت جا ہیں ہزاروں دن مرنا ہے آ فر موت ہے کر ل جو کرنا ہے آپ فر موت ہے Amen. <laughs> حضرت, حضرت سیدنا ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان با قرار قلب و سینا فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے شاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے ए आदमी तेरा नास हो तूने किस लिए मुझे फरामोश कर रखा था क्या तुझे इतना भी पता ना था कि मैं फितनों का घर हूं तारीखी का घर हूं फिर तू किस बात पर मुझ पर अकड़ अकड़ कर फिरता था अगर वो मुर्दा नेक बंदे का हो تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں چنانچے پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمی از وجل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے اور اسے یہ اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی دنیا میں کیسے گزاری آج دنیا میں اگر کوئی ہمارے سامنے موت کا تذکرہ کرتا ہے اگر مرنے کی بات کی جاتی ہے ہمارا دل اچاڑ ہو جاتا ہے ہمیں اس کی بات اچھی نہیں لگتی یاد رکھیے کہ جس قبر کا تذکرہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں جس موت کا تذکرہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہماری با وفا قبر روزانہ ہمیں یاد کرتی ہے روزانہ ہمیں پکارتی ہے کہ اے ابن آدم کیا تو مجھے بھول گیا یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں میں گھبراہٹ کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تاریکی کا گھر ہوں تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہیں سکے گا میرے اوپر تو نزیز نزیز غذائیں کھاتا ہے میرے اندر آ کر تجھے کیڑوں کی غذا بننا پڑے گا میرے اوپر تو روشنیوں میں رہتا ہے میرے اندر آ کر तुझे अंधेरे का सामना करना पड़ेगा तो कब रो जाना करती है तुकार कब پاس, پاس, پاس میں آتا, پاس آتا ہے, تازع تازع ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے تین دوست ہیں ایک وہ جو اس کا موت تک ساتھ دیتا ہے ایک وہ جو قبر تک ساتھ دیتا ہے اور ایک وہ جو, جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ آتا ہے یعنی جو اس کا مال ہے وہ اس کی موت تک اس کا ساتھ دیتا ہے جیسے ہی اس کا سانس کا رشتہ ٹوٹا اب وہ مال اس کا نہ رہا کوئی پلنگ اس کا قبر میں ساتھ نہیں آتا کوئی اے سی کا اہتمام اس کی قبر میں نہیں کیا جاتا اس کا بینک بیلنس کی اس کی کوٹھیاں اس کے نفیس لباس قیمتی لباس سب رہ جاتے ہیں جیسے ہی اس کا سانس کا رشتہ ٹوٹا اب اس سے, سے مالک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دوسرا دوست اس کی اولاد اس کے عزیز و اقارب اس کے دوست احباب جو اس کو قبر تک ساتھ لاتے ہیں کوئی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا اور بڑا عجیب و غریب حال ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے قبرستان پہنچتا ہے عزیز و قارب قبر مردے کے ساتھ قبرستان آتے ہیں دو صحباب اپنے مرنے والے ساتھی کے دوست میں غم سے ندھان ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی قبرستان پہنچتے ہیں تو فوراً دفنانے کی جلدی ہوتی ہے آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ بھائی دیر ہو گئی جلدی جلدی कीजिए جلدی جلدی اس کو में میں لٹائیے جلدی جلدی اس پر مٹی कोई کوئی کسی کی قبر پر رکنے लिए तैयार تیار نہیں ہوتا سب بالکل تنہے تنہا چھوڑ کر اس کو چلے آتے ہیں لیکن تیسرا دوست جو اس کے امال ہیں جو اس کے امال ہیں وہ اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ آتے ہیں اگر وہ بندہ نیک ہے نمازی ہے سنتوں کا پابند ہے تو اب وہ نیک امال اس کو قبر میں راحت پہنچاتے ہیں اس میں قبر میں اس نیک امال کے سبب جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اگر وہ گناہگار ہے بے نمازی ہے ماں باپ کو ستانے والا ہے حرام روزی کمانے والا ہے جب ایسا گناہ گار قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ اس کے بد آمالیاں سانپ اور بچھوؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ان بد آمالیوں کے سبب اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے انہی بد آمالیوں کے سبب اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے تو میرے الدر تو اکیلا جو کرنا ہے کرے جو کرنا ہے کاش تو اپنے بینک بیلنس پر بڑا ناز ہے اپنی کوٹھیوں اپنی گاڑیوں اپنی زمینوں اپنے نوکر چاکر پر بڑا ناز ہے کوئی ہماری طرف آخ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ارے کوئی ہم کو جھکا نہیں سکتا ہم جیسے چاہیں اپنی زندگی گزارے کوئی روک تو کرنے والا نہیں ہمارے اوپر تو ان دنیاوی اسباب کے ملنے پر کتنا تکبر آ جاتا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لایا جاتا کسی کی کوئی نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی ارے ذرا اپنی حقیقت پر غور تو کیجیے آج اگرچہ آپ کے پاس بڑے بڑے کمرے موجود ہیں خوبصورت روشنیاں آپ نے اپنے کمروں میں کر رکھی ہیں بڑے بڑے اے سی پلانٹ آپ نے لگا رکھے ہیں نرم و ملائم بستر آپ نے اپنے آرام کے لیے مہیا کر رکھے ہیں لیکن کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس بڑے کمرے میں بیٹھے ہوں اچانک لائی چلی جائے اس بڑے سے کمرے میں بھی ہمیں خوف آنے لگتا ہے اگر ہم اپنے کمرے میں کسی چپکلی کو کسی چوہے کو دیکھ لیں تو اس کمرے سے ہی بھاگنے میں ہم اپنی آفیت سمجھتے ہیں اگر بدامالیوں کے سبب کبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا کیا بنے گا یہ مال و اسباب یہ طاقت یہ اسلحہ یہ نوکر چاکر قبر میں ہمارے ساتھ تھوڑی ہوں گے جی کہ جب اندھیری قبر میں اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں اور یوں گزار رہے ہیں جسے گویا کبھی ہمیں مرنا ہی نہیں ارے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کی بالکنی میں جھانکڑ تو دیکھیے اپنے ان رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد कीजिए اور تصور ہی تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجیے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں लंबी لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشا تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال ہا سال تک مکمل نہ ہو سکیں دنیاوی کاروبار کے لیے وہ ترے ترے کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا کبھی مرنا نہیں چنانچہ وہ موت سے غافل خوشیوں میں بدبس اور کھیل تماشوں میں مگن تھے ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے آہ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکا یک موت نیا لیا وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے ان کے ماں باپ غم سے ندھال ہو گئے ان کی بیوائیں بے حال ہو گئی ان کے بچے بلکتے رہ گئے مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا امیدیں ملیہ میٹ ہو گئی ان کے کام ادھورے رہ گئے دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائے گا گئی وہ رسا ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں ان کو بھول چکے ہیں اس تصور کے بعد ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے ارے ذرا غور تو کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے آہ ان کے حسین چہرے کیسے مشق ہو گئے ہوں گے وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے مگر آہ اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت قبر میں جڑ چکے ہوں گے موں میں پیپ پڑ گئی ہوگی ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر पर پر गई گئی ہوں گی ان کے ریشم جیسے بال بھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے ان کی باریک اونچی خوبصورت ناگ میں کیڑے دکھے ہوئے ہوں گے ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانی پتنے پتنے ناگوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے وہ نن بچے جن کی تتلی باتوں سے غم زدہ دل کھلتے تھے مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چنتے ہوں گے نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے ان کے تمام جوڑ قبر میں الگ الگ, الگ ہو چکے ہوں گے یہ تصور کرنے کے بعد سوچئے کہ آہ یہی حالت شریف میرا بھی ہونے والا ہے مجھ پر بھی نظر ہوگی آنکھیں چڑبھر لگی ہوں گی عزیز و کاری جمع ہوں ہوگی ماں میرا لال ہمارا لال بہ رہی ہوگی مجھے بیٹا بیٹا گھر پکار رہا میں نے بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہی ہوں گی چاہنے والے آئے اور بھر لے ہوں گے تیری بھی کو پکار آر ہول باہر کب کر لی جائے گی کوئی آگے آ کر میری آگے بند کر دے گا مجھ پر کپڑا اڑا لیا جائے گا عبوں کے رونے دھونے سے کو رکھ جائے گا پھر کپتان کو ملایا جائے گا مجھے تختہ گسل پر لٹا کر تو گفل دیا جائے گا کبول بھی لایا جائے گا گرام کے شور میں اس گھر سے میرا تنا روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر مہر کی اس محلے نے میری لال نقل کھانا گا جس محلے نے میں, میں نے ساری زندگی نکل گزاری آ رہی آ رہی ایلان آخری دیدار بار کالا بچی میری اولا کروانے میرے دوست میرے باپ آخری پیار کر رہے ہوں گے ماں باپ رو رہے ہو بائی ہوں گے بھائی بہن چھوڑ رہے بچے بلک بلکھ کر رو رہے ہوں گے کل تک تل جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ کا اڑا کر قبرستان کیا رکھ دیں گے مجھے خبر میں اتار اپنے ہاتھ جانے لانے لائے خبر کو پتار دے گا خبر کو گزاری گا لوگ مجھے تنہا اور سب کچھ میرا میرا رہنا کوئی بڑا جائے گا دن کمر زمرے ہوگا جانا لگ جائے گا اس گرے کھانا لگتا گی بتا نہیں میری پیڑی آئے بڑھائے بھائی ان میری زبان میرے ہو ہائے ہائے کتنی نالیاں سارا مرمے ہوں گے نارا تارا آنکھوں گرم رے ہوں گے میرے میٹھے بیٹھے بھی ذرا تب تو مو تو کرے کیسی بے کا عالم ہوگا جب تیرے دیشی ساتھی دیشی تجھے that is کرنا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ عزیز ردی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے کسی نے کی یا امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبد العزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا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 ہتیلیوں کو کلائیوں سے گٹھنوں کو پنڈلوں سے اور پنڈلیوں کو कदमों سے جدا کر دیتی ہوں اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا امر بن عبد العزیز ردی عما کائرن ہچکیاں لے کر رونے لگے جب کچھ افاقہ ہوا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 کے کےدے رکھنے والے ہاتھ میں ان کے جسموں کا کیا حال کر کربر کے کیڑے میں ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا اللہ کی رقم دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم, نرم بستروں پر ہوتے تھے لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کر دی ہیں ان کی سیواؤں نے دوسرے نکال کر کے دوبارہ گھر بتا لیے ان کی اولاد کیوں میں در بدر ہیں ان کے رشتہ داروں میں ان کے مکانات یعنی میرا زاد ڈانٹ رہی ول ان میں کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں اور ول بعض قبر میں آزاد ہوتا رہے ہیں افسوس ہو سن ہزار افسوس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 پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز ربی اللہ ہوتا عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے تجھے تو بار سک دنیا کچھ کر بابل مدینہ کراچی میں ہی ایک نوجوان جس کی شادی ہوئی شادی کی تاریخ طے ہو گئی شام کا وقت تھا وہ نوجوان اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پارلر کی طرف روانہ ہوا کہ شادی کا لباس پہن کر وہ دولہا بن کر تیار ہو سکے لیکن نگی دنیا دیکھیے ایک منی بس نے اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہونے والا دلہا منی بس کے پہیوں میں آ گیا اور وہی روڈ پر اس کا دم نکل گیا اخباری اطلاع کے مطابق جب اس کی لاش گھر پر لائی گئی تو گھر کے اندر گھر کی عورتیں اس نوجوان کی شادی کے گیت گا رہی تھیں اور باہر ایمبولنس میں اسی نوجوان کی لاش پڑی تھی اس نوجوان نے تو یقیناً دل میں خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات مجھے نیا لباس پہنایا جائے گا مجھے دولہا بنایا جائے گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے کفن پہنایا جائے گا اس نے تو دل میں خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں سجی سجائی کار میں دلہن کے گھر جاؤں گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات کا مہینے کو بس میں قبر گا اس نے تو خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں نئی نویلی دلہن سے ملاقات کروں گا لیکن اسے کیا معلوم تھا <سلام> کہ آج کی <سلام> رات تو اسے تنگ و تاریخ <سلام> قبر میں نکی رہن کا سامنا <سلام> کرنا پڑے گا اس <سلام> <سلام> نے <سلام> تو خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں نرم و ملا بستر پر گزاروں گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے تنگ و تاریخ قبر میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ گزارنے لگی تو آن واری کس تانی جا امی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین مہنگ جائیے اپنی زندگی میں مدن انقلاب یہ پیدا کر لیجیے چھوڑ دیجئے اس سوچ کو کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے ابھی ذرا میں یہ دنیا کے معاملات کر لوں پھر میں اللہ کی عبادت کر لوں گا پھر نمازوں کی پابندی کر لوں گا پھر سنتوں پر عمل کر لوں گا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمت کیجئے ہمت کیجئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھک جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سچی توبہ کر لیجئے جو نماز قضا ہوئی انہیں بھی ادا کر لیجئے ماں باپ کو راضی کر لیجئے رشتہ داروں کو راضی کر لیجئے جو مسلمان ناراض ہیں انہیں بھی ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ, پکڑ کر راضی کر لیجئے جو معاملات حقوق اللہ کے ہیں ان میں جو کوتایاں ہوئیں اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیجئے جو حقوق العباد طلب ہوئے جو لوگوں کے حق ضائع کیے ان کو بھی کسی طرح راضی کر لیجئے اور آخرت میں سرخرو ہونے کا سامان پیدا کر لیجئے کہ ہے یہاں سب کو جانا ایک دن دعوت اسلامی دام کے مہکے مہکے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے خود بھی سنتوں پر عمل کیجئے اور نیکی کی دعوت پہنچا کر دوسرے مسلمانوں کو بھی مسجدوں کی طرف لائیے جو گناہوں میں پڑے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہیں ان انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر تو دیکھیں دیکھیں اللہ اللہجل کی کیسی رحمتیں کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کیسی ہی زندگی گزری سچی توبہ کیجیے داسمی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے امیر اہل سنت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیجئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے موت کے وقت بھی کرم ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزری ہوگی اللہ کی رحمت سے جب دنیا سے جا رہے ہوں گے یقیناً آقا کرم فرمائیں گے سرکار کے جلبوں میں کاش مدینہ منورہ میں ہم حاضر ہوں اور ہماری روح سرکار کے قدموں پر قربان ہو جائے یہی نہیں جب قبر میں ہمارے چاہنے والے ہمیں تو تنہا چھوڑ کر چلے آئیں گے آقا کرم فرمائیں گے آقا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ پیارے محبوب کے جلبوں سے ہماری قبر بھی پر نور ہوگی انشاءاللہ جنت کے مزے قبر میں بھی لوٹیں گے اور جب میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا مایوس نہ ہوں مایوس نہ ہوں محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے صنا خاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے انشاءاللہ دنیا میں جن کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا دنیا میں جن کا ذکر خیر کیا ہوگا قیامت کے میدان میں بھی وہ کرم فرمائیں گے اپنے دامن میں ہم گناہ گاروں کو چھپائیں گے شفاعت فرمائیں گے اور بالآخر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں جنت میں بھی رہیں گے اور وہاں بھی اللہ کے کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب ہدیہ پیش کیا کریں گے میٹھے مٹھ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی زندگی میں مدنی انقلاب پیدا کیجیے رعوت اسلامی کے پیارے, پیارے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے شیخ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو بلال محمد علیہ سبتار دامت برکات و نے جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مدنی مقصد کو اپنا مشل راہ بنائیے اس کے مطابق مدنی نامات پر عمل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو نیکی کی دعوت پیش کیجیے کو اسلام کی دعوت پیش کیجیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس عام کیجیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شب و روز مصروف رکھیے انشاء موت بھی اچھی ہوگی قبر میں بھی راحت ہوگی میدان محشر میں بھی سرخرو ہوں گے اور بالآخر آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت میں سرکار کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہی نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وال